اور تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے اس کے ملنی سے پہلے تو اب وہ تمہیں نظر آئی اینکھوں کے سامنے